آج کا خطبہ جمعہ جن امام صاحب نے ارشاد فرمایا ہے ان کا نام ہے شیخ محمد صلاح الب اور چونکہ یہ پچھلے دنوں بیمار تھے تو کافی عرصے سے خطبہ جمعہ ارشاد نہیں فرما رہے تھے تو بیماری سے شفا یاب ہونے کے بعد آج ان کا پہلا خطبہ تھا اسی لیے آپ میں سے جن بھائیوں نے غور کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے خطبے کے شروع میں جب اللہ کی ہمد و صناح بیان کی تو وہاں یہ بھی کہا کہ اس اللہ کی ہمد و صناح بیان کرتا ہوں جو مریض کو شفا دیتا ہے اور شفا یاب ہونے کے بعد جب انہوں نے اس بار پہلی نماز پڑھائی تھی اس میں بھی رو پڑے تھے فاتحہ میں رو پڑے تھے اور آج بھی رونے والی آواز تھی ماشاءاللہ ان کی طبیعت میں کافی دقت ہے جب تلاوت کرتے ہیں اس کا بھی ایک اپنا ہی انداز ہے خطبہ دیتے ہیں تو وہ بھی سب سے منفرد ہے جو عربی وہ استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے عربی کے یعنی کہ بہت ہی عمدہ عربی وہ استعمال کرتے ہیں تو بہرحال ان کا خطبہ جمعہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و نا بیان کی نبی علیہ الصلاۃ و اسلام پہ درود پڑھا اور آپ پہ اسلام پڑھا اس کے بعد کہا دنیا چند لمحات کا نام ہے کتنے سال کی ہے دنیا جی چند لمحات جتنے سال بھی آپ گزار لیں آخر میں رزلٹ کیا ہے خود رود قیامت لوگ کہیں گے یا اللہ مالی سو غیر رسا ہم تو دنیا میں ایک گھڑی رہے بس اور چلے آئے تو دنیا چند لمحات کا نام ہے وہ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو دنیا چند لمحات کی ہے وہاں پہ دل لگا کے بیٹھ جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے گھر کی تیاری کرنی چاہیے جہاں مستقر رہنا ہے دنیا گلاس میں باقی رہ جانے والی والے پانی کی مانند ہے گلاس میں آپ نے پانی پیا آخر میں ایک دو گونٹ رہ گیا ان کی کوئی حیثیت ہے جو کوئی چھوڑ دیتا ہے چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن جو چھوڑ دیتے ہیں کیا اس ان ایک دو قطروں کی کوئی حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی یہ آج کے خطبہ جمعہ کا ترجمہ ہے اور آپ دوستوں سے التماس ہے کہ بیٹھ جائیں آپ تھک جائیں گے بیٹھ جائیں آرام سے یہ سن لیں کہ آج کے خطبے میں امام صاحب نے کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں وہ شخص نام ہے جو دنیاوی سراب کے دھوکے میں آ جائے سراب سمتے ہیں کسے کہتے ہیں کبھی گرمیوں میں آپ کسی سڑک پہ راستے پہ جا رہے ہوں اور خوب آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو تو دور سے جو ریت نظر آتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ ریت ہوتی ہے تو دنیا بھی ایسے ہے اس کو سراب کہتے ہیں دنیا بھی سراب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ شخص نام ہے جو دنیاوی سراب کے دھوکے میں آ جائے جسے دنیا کی شراب مدہوش کر دے جو دنیا میں بے ہوش ہو جائے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے قبر کی فکر ہی نہیں ہے دین کا کوئی اس کو سوچ ہی نہیں ہے دین کی اور جسے قبر کی مٹی توبہ کا موقع دینے سے پہلے ہی اپنے شکنجے میں لے لے بڑا ہی نام ہے بد نصیب ہے یہ آدمی جسے توبہ کا موقع نہیں ملا اور اس سے پہلے ہی قبر کی مٹی نے اپنے شکنجے میں لے لیا آمال خیر میں مقابلہ بازی جاری ہے لوگ خیر کے کاموں میں مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ دنیا کے کاموں میں مقابلہ کر رہے ہیں لوگ لوگوں نے یہ مقابلہ لگا رکھا ہے کہ میں نے ایک بچہ حافظ بنایا قرآن پاک کا دوسرا بھی بنانا ہے تیسرا بھی بنانا ہے اس کو بھی عالمی دین بنایا اس کو بھی بنانا ہے اس کو بھی بنانا ہے کیونکہ ہر ایک کی آخرت کی فکر ہے تو نیکی کے کاموں میں خیر جاری ہے خیر کا مقابلہ جاری ہے ایک حج دوسرا حج ایک عمرہ دوسرا عمرہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اور یہ دنیا میدانی عمل ہے گڑ دور میں سخت مقابلے کے وقت وہی گھوڑے آگے بڑھتے ہیں جو بے عیب ہوں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو بے عیب ہوں گناہ نہ کیے ہوں اللہ کی نافرمانیاں نہ کی ہوں ہر انسان کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا چاہے عمل غلط ہو یا صحیح مسلمانوں مملکت سعودی عرب دین کی وجہ سے اعلی مقام تک پہنچی ہے کس کی وجہ سے پہنچی ہے دین کی وجہ سے شریعت کی وجہ سے اسے استحکام ملا ہے جو اسلامی مالک چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی استحکام پیدا ہو جائے نفرتیں آپس میں ختم ہو جائیں دوریاں ختم ہو جائیں طریقہ کیا ہے شریعت قائدے وطن کی قوت فیصلہ کی وجہ سے دشمن زریلوں رسوا ہو چکے ہیں کس کی وجہ سے کس کی وجہ سے قائد وطن کون ہے سعودی عرب کا قائد جی ہاں خادم الحرمین اشریفین ان کی قوت فیصلہ کی وجہ سے دشمن ضلیل و رسوا ہو چکے ہیں جو لوگ حالات کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ سعودی عرب کو گھیرا جا رہا تھا ہر جانب سے ایسی حکومتیں کیمپ کی جا رہی تھی جو لوگ ان عقائد کے حامل تھے جو عقائد صحابہ کرام کی دشمنی کو پر مشتمل ہیں ہر جانب ایسی حکومتیں قائم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی لیکن الحمد اب صورتحال حال وہ نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں قاعدے وطن کی قوت فیصلہ کی وجہ سے دشمن ذیل و رسوا ہو چکے ہیں لوگ سوچ رہے تھے کہ ایسی حکومتیں قائم کر کے پھر سعودی عرب کے اندر لڑائی شروع کروا دیں گے لیکن خادم الحرمین کی قوت فیصلہ کی وجہ سے لڑائی سعودی عرب میں نہیں لڑی جا رہی ادھر لڑی جا رہی جہاں کے لوگ یہاں سے لڑنا چاہتے تھے ان کے وار سے ان کے خادم الحرمین کے وار سے ملکی دشمنوں کے آزم خاک میں مل گئے ہیں جو بھی حکومت حرمین شریفین کے لیے گڑے کھودے گا اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ گرائے گا اور اسے اپنی مکاری کا انجام بختنا ہوگا ان اتحاد باعث قوت ہے امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو کے رہنا چاہیے اتحاد باعث قوت ہے اور فرقہ بندی باعث ضیا ہے اجتماعی درست فیصلوں کا صحیح راستہ ہے جب کہ فرقہ بندی تباہی کی بنیاد ہے فرقہ بندی شر کی علامت ہے اور باعث نفرت ہے فرقہ بندی آبادی کو خرابے میں اور امن کو سراب میں تبدیل کر دیتی ہے جہاں پہ قوم تقسیم ہو جائے کسی بھی وجہ سے اس کی بنیاد زبان ہو یا مسلک ہو یا نسل ہو تو ایسی قوم جب آپس میں لڑنا شروع کر دے پھر امن نہیں ملے گا وہ امن سراب بن جائے گا آپ خواب بھی دیکھتے رہیں گے وہ امن واپس نہیں آ سکے گا فرقہ بندی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے چغل خور سے برا کوئی شخص نہیں ہے اور بہترین شخص وہ ہے جو برائی کی ترغیب دے تو دوسروں کو برائی کرنے کی ترغیب دے مسلمان سے لڑنے کے لیے گمرہ ٹولہ نکل کھڑا ہوا ہے اب بات کی خارجیوں کی جو مسلمان ممالک میں بم دھماکے کرتے ہیں پر امن شہریوں کو مارتے ہیں پولیس اور فوج پہ حملے کرتے ہیں ان کی بات شروع ہو گئی ہے امت مسلمان سے لڑنے کے لیے گمراہ ٹولہ نکل کھڑا ہوا ہے یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور گمراہ نسل سے تعلق رکھتے ہیں افراتفری کی آگ بڑکانے والے ہیں اور شراز ملت بکھیرنے والے ہیں ان کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کے لیے انہوں نے بجھے ہوئے اختلافات کی چنگاری دکھائی فتنہ پرور تلواریں سونتیں اختلاف سادم کے لیے کوششیں کی ان کے نظریات در آمد شدہ ہیں جو نظریات اپنائے ہوئے ہیں وہ یہاں کے نے نہیں دیے باہر سے آئے ہیں اپنے حامل ہیں سرکش نظریات نے انہیں گمراہ گاٹھیوں اور متضاد راستوں میں گم کر دیا ہے چنانچہ انہوں نے لوگوں کی تکفیر کی لوگوں کو کافر قرار دیا انہیں دہشت زدہ اور خوف زدہ کیا قتل و غارت کی دھماکے کیے دھوکہ دہی اور بداحدی سے کام لیا انہوں نے ذمیوں کا لحاظ رکھا اور نہ مسلمانوں کو معاف کیا زمین کسے کہتے ہیں وہ کافر جو آپ کے ملک میں رہ رہا اور آپ نے اسے پناہ دی ہے آپ نے ویزا دیا اسے تو ان لوگوں نے نہ زمیوں کا لحاظ رکھا نہ مسلمانوں کو معاف کیا وہ شہادت کے نام پہ خودکشی کی بٹی میں کود چکے ہیں اور جہاد کے نام پہ خروج کے گڑوں میں گر چکے ہیں یہ بہت ہی بے اور کسی بھی صدای خر کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں دلائل کا مقابلہ جگڑے سے اصولوں کا مغالطوں سے اور مسلمان باتوں کا گھٹیا شبہات سے کرتے ہیں یہ وطیرا انہیں مزید شک کو شبہات اور حیرت و تجزب میں ڈال دیتا ہے یہ باغی لوگ ہیں ان کا دفاع کرنے والا در حقیقت باطل کا دفاع کر رہا ہے جو خارجوں کا دفاع کرے مسلمان ممالک میں بم دھماکے کرنے والوں کا دفاع کرے مسلمان فوجیوں کے اوپر حملہ کرنے والوں کا دفاع کرے وہ حق کا دفاع نہیں کر رہا ہے امام صاحب کریں وہ باطل کا دفاع کر رہا ہے ان سے تعاون کرنے والا دراصل اسلام کے خاتمے میں تعاون کر رہا ہے جب آپ ان سے تعاون کریں گے یہ مزید بم دھماکے کریں گے مساجد پہ حملے کریں گے یونیورسٹیوں پہ حملے کریں گے اسکولوں پہ حملے کریں گے فوجیوں پہ حملے کریں گے انجام کیا ہوگا اس ملک کا بہو برباد ہو جائے گا یہ آگ کی طرف لپکنے والے پتنگے ہیں پتنگے جانتے ہیں میرے بھائی جب کہیں آگ جلائی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پتنگے اس کی طرف آتے ہیں آگ میں گرنا چاہتے ہیں تو کس کا نقصان کر رہے ہیں اپنا لاشا رہے یہ آگ کی طرف لپکنے والے پتنگ ہیں دھوکے میں مبتلا کچی عمر کے نوجوان ہیں یہ بیوقوف اور شریر لوگ ہیں انہوں نے اور ان کے نحج پہ چلنے منت کی خلاف ورزی کی اور نسل در نسل امت سے منقول طریقے سے الگ تھلگ ہو گئے چنانچہ جناب ابو ہریرا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جو شخص حکمران کی اطاعت کی بجائے خروج کرے یعنی کہ شریعت آرڈر دیتی ہے اپنے نے حکمران کی بات مانو حکمران کی ہر وہ بات ماننی چاہیے جو شریعت کے خلاف نہ ہو جو شخص حکمران کی اتاد کی بجائے خروج کرے میرے بھی حکمران کی بات ماننا خوبی ہے یا عیب کی بات ہے یا عقل مندی یہ ہے کہ آپس میں لڑے حکمران اور عوام عقل مندی کس چیز میں ہے حکمران کی ہر بات مانے سوائے اس کے جو شریعت کے خلاف ہو کتنا اچھا اصول ہے جو شخص حکمران کی اطاعت کی بجائے خروج کرے اور ملت کو چھوڑ دے یعنی کے ان سے الگ ہو جائے پھر اسی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے حکمران کی بیت توڑ دینا آج ایک ہی بیت ہے باقی جو بیعتیں آپ کو سنتے رہتی ہیں نا صاحب کی بیعت پیر صاحب کی بیعت اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا بیعت ایک ہی ہے حکمران کی بیت کرنا کہ میں آپ کا ہر وہ آرڈر مانوں گا جو شریعت کے خلاف نہ ہو اب جو حکمران کی بیعت توڑتا ہے حدیث کیری جہریت کی موت مرتا ہے اور میرا کوئی بھی امتی اور میرا کوئی بھی امتی میری امت کے خلاف خروج کرے نیک اور بد ہر ایک کا قتل کرے کسی مومن سے, کو قتل کرنے سے اتنا نہ کرے اور نہ ذمہ قحد کا خیال کرے تو فرمایا نبی علی اسلام نے کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے میرے بھائی سے کیا پتا چلا کہ آپ کے ملک میں رہنے والے جو کافر ہیں ویزا لے کے رہ رہے ہیں انہیں قتل کرنا غلط ہے قتل کرنے کے سلام جاس نہیں دیتا اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنا بھی غلط ہے میرے بھائی بیٹھ جائیں خطبہ جمعہ ہے آج کا سن لیں بیٹھ جائیں یہ گمراہ جماعت ہے ان کے دل کینا سے اور سینے حسد سے بھرے ہوئے ہیں احسا شہر میں احسا سعودی عرب کا شہر ہے وہاں چند دن پہلے بم دھماکہ ہوا ہے احسا شہر میں ہونے والا بم دھماکہ ان کی مضموم حرکتوں کی فہرست میں تازہ ترین جرم ہے جس کا ارتکاب کرنے والے غدار اور خائن ہیں یہ وہ فاسد بوٹیاں ہیں جنہیں جلد ہی اکھاڑ پھینکا جائے گا یہ وہ فاسد رگے ہیں جن کے کاٹنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے ان کی تمام حرکتوں کی نگرانی جاری و ساری ہے اور سب انہیں ختم کرنے کے لیے پر ہیں مسلمانوں نوجوانی بچپنا اور نوعمری پاکیزہ خیالی اور سادگی لازم اور ملزوم ہیں نوجوانی میں بچپنے میں کیا ہوتا ہے خیالات پقیزہ ہوتے ہیں سادگی ہوتی ہے نوجوان ہر ایک کی باتوں میں آ جاتا ہے امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں نو عمر لڑکا کم فہم اور ناتجربہ کار ہوتا ہے جب بھی کوئی نو عمر کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے جس کی دوستی عقیدہ اور امانت تو دیانت نقابل اعتبار ہوں تو یہ خبیص انسان اس نوع عمر کو غیر محسوس طریقے سے گمراہ کر دے گا غیر شعوری طریقے سے اس کے دماغ میں باطل نظریات داخل کر دے گا اور لا علمی میں اسے زہر پلا دے گا وہ اسے دین سے لڑائے گا اہل ویال سے لڑائے گا خاندان سے لڑائے گا آپ دیکھ لی دیئے کیا مسلمان ممالک میں مشتوں میں دم دھماکے ہوئے کہ نہیں ہوئے تو یہ نظریات کس نے خراب کر دیے مشتوں میں مدمما کے چاہے وہ مشت پولیس کی ہو چاہے فوج کی ہو کسی کی بھی اللہ کا گھر ہے جو اپنی اولاد کو درندوں کی وادی عبور کرنی اور بوکے بیڑیوں کے درمیان کھیلنے کودنے کے لیے اکیلا چھوڑ دے اندھیری راتوں اور ریگزاروں میں تنہا چلنے دے تو حقیقت میں اس نے اپنی اولاد کو فروخت کر دیا اور ضائع کر دیا یعنی کہ یہ بم دھماکے کرنے والے اپنے مسلمانوں سے لڑانے والے درندے ہیں اپنے بچے کو ان کے پاس نہ جانے دیں امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں اگر جانے دیں گے پھر خود ہی آپ نے اپنی اولاد کو ضائع کیا پھر بعد میں رونے کا رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیز انہیں بدترین مخلوق کے لیے آپ نے آسان شکار بنا دیا اور ان کے نپاک عظیم کی تکمیل کے لیے آپ نے آسان ہدف بنا دیا اگر آپ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے دیں گے جو شخص اپنی اولاد کو لہو و لعیب اور گناہوں کے لیے کھلا چھوڑ دے انہیں پرفتن چراغ, چراغ گاؤں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے دے لوگوں کی بیڑ اور رش میں گسنے دے جس سے چاہیں مردی سے دوستیاں لگائیں ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ ہو بغیر کسی کے۔ رات گھر سے باہر گزاریں بلا روک ٹوک گھر سے دور رہیں تو ایسے آدمی نے اپنی اولاد پر بہت ظلم کیا تو عدل کیا ہے انصاف کیا ہے کہ آپ اولاد سے پوچھتے رہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو تمہارا یہ دوست کیسا ہے کون ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کی دوستیاں کس سے ہیں یہ لوگ یہ بچے جن کو یعنی کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تنہا چھوڑ دیے جائے تربیت نہ کی جائے یہ اس وقت آر ثابت ہوں گے جب وہ شیطانی کرندوں بزلوں کی تقریروں انتہا پسندوں کی تحریروں کینا پرور خارجوں کے فتووں خفیہ تنظیموں دہشت گرد تخویری جماعتوں اور ان حزبی تحریکوں کا ہدف بنیں گے جو ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں حکمرانوں کے خلاف کینا پیدا کر رہی ہیں لما کے خلاف کی نہ پیدا کر رہی ہیں ملک کے خلاف کی نہ پیدا کر رہی ہیں اولاد اور بچوں کے دلوں میں یہ جذبہ ڈالنا چاہیے کہ آپ نے حکمران کی ہر اچھی بات مانے حکومت کی ہر اچھی بات مانے اشارے لگے ہوئے ہیں ٹریفک کے لیے وہاں ان کا احترام کریں رک جائیں حکومت یہ قانون لے کر آئی ہے چونکہ شریعت کے خلاف نہیں ہے ماننا چاہیے ایئرپورٹ پہ یہ کرنا ہے سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے یہ قوانین ہیں مساجد میں رہنے کے یہ قوانین ہیں موجودہ حالات میں مساجد میں کوئی رات نہیں گزار سکتا ویسے شریر کی طرف سے جائید ہے لیکن حکمران حکومت کہتی ہے نہیں گزار سکتے کیوں بم واقع ہوتے ہیں تو ایسے قوانین حکمران کے ماننے چاہیے والدین اور سرپس حضرات آپ اس بارے میں کوتا ہی غفلت تاخیر اور سستی برتنے سے دور رہیں اپنے بچوں کے دلوں میں دین اور ملک کی محبت داخل کریں حکمرانوں اور پولیس اور فوجی اداروں علماء اور اما کرام سے تعلق اور وابستگی پیدا کریں لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ان بچوں کو پیار ملے گا محبت ملے گی اچھی صحبت ملے گی اچھا برتاؤ ملے گا جب انہیں علم ملے گا مکمل تحفظ ملے گا مسلمانوں خارجی اللہ اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں خارجی کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں جو اسلحے کے حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو کسی بھی مسلمان حکومت کے خلاف اسلح لے کے اٹھ کھڑا ہو بغاوت کر دے انہیں خارجی کہتے ہیں جناب علی کے زمانے سے لوگ چلے آ رہے ہیں جناب علی رضی اللہ عنہ کو بھی ان لوگوں نے کافر قرار دیا تھا آپ اندازہ کریں کہ کیسے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور کئی ایسی جب ایسے مسئلے بیان کیے جاتے ہیں جب ایسی حدیث سنائی جاتی ہیں میرے کئی بولے بارے بھائی کہتے ہیں جی یہ حدیثیں تو ان حکمرانوں کے بارے میں جو نیک ہوتے ہیں یعنی کہ آج کل کے حکمرانوں کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں میرے بھائی آپ کی غلط فہمی ہے کو جو بھی مسلمان حکمران ہے اس کے بارے میں یہ آدیش ہیں جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں یہ آدیش ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی علی اسلام کے بعد کوئی ایسا حکمران نہیں آئے گا جو گناہوں سے مکمل طور پہ پاک ہو جو بھی آئے گا اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو اگر غلطی کی وجہ سے بغاوت کر لے کر میدان میں آ دیں تو پھر تو مسلمان آپس میں لڑتے ہی رہیں گے اور مسلم شریف کی حدیث ہے کل بھی میں نے درس میں بیان کی تھی کہ نبی علی اسلام نے فرمایا اپنے حکمران کی بات مانو چاہے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے چاہے تمہاری پیٹ پہ کوڑوں کی بارش کر دے تو اب جو مال پہ قبضہ کرے ظالم ہوا کہ نہ ہوا کوڑے مارے نجات طور پہ ظالم ہوا کہ نہیں ہوا آپ کہنے اس کی پھر بھی بات مانو ایسی آدیش اصل میں ہمیں سنائی نہیں جاتی ہمیں وہ اکہ دیئے گیا کہ انقلاب حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ مارو پولیس والوں کو فوج کو اپنے اداروں کو تباہ و برباد کر دو یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے تو میرے بے خارجی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں انہوں نے کتاب اللہ اور سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کی خارجی دو گروپ دو گروپوں کے اوپر مشتمل ہیں خارجی شیطان کے دو سینگ ہیں ایک گروپ بیٹھ کر منصوبہ بندی کرنے والا اور دوسرا وہ جو ان کی باتیں ماننے والا پہلا گروپ وہ ہے جو سادہ لڑکوں کے لیے انقلاب کو خوش نماء بنا کر پیش کرتا ہے انہیں حکمرانوں کے خلاف بغاوت پہ آمادہ کرتا ہے ان کے لیے خود حملے جائز قرار دیتا ہے انہیں مغفرت اور جنت میں جانے کا فریب دیتا ہے انہیں غلط فتوی پر فریب انداز میں دکھاتا ہے خود کچھ جیکٹ پہننے باروس سے بری گاڑیاں چلانے مساجد عبادت گاہوں بازاروں اجتماعات وغیرہ میں دھماکے کرنے جیسے اعمال کو اچھے اعمال باور کراتا ہے یہ پہلا گروپ ہے جو تیار کرتا ہے اور یہاں پہ میں وہ حدیث بھی سنانا چاہوں گا جس میں آتا ہے صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ نبی علیہ صلاحت اسلام سے اجازت مانگی گئی منافقوں کو قتل کرنے کی منافق اندر سے مسلمان ہوتے ہیں کہ کافر ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں ان کو قتل نہیں کروں گا ورنہ لوگ کہیں گے لو جی محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو جو مسلمان شمار ہوتے ہیں چاہے مسلمان نہیں ہیں آپ ان کے اوپر ہتھیار حا... نہیں اٹھائیں گے کیونکہ بظاہر وہ مسلمان ہے تو دوسرا گروپ کون سا ہے وہ کہتے ہیں دوسرا گروپ جو ان کی بات ماننے والا ہے جو کد فہم اور نو عمر جوانوں کے اوپر مشتمل ہے یہ اشتانی منصوبوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں یہ ماتس کی ٹیلیوں سے آگ بڑھ ہیں پھر امام صاحب نے کہا تیز ترار نوجوان بناوٹی خوبصورتی سے مدین جھوٹ اور باطل بات تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کیونکہ اگر تمہیں یہ کام کرنے کی دعوت دینے والا حقیقت میں مجاہد ہوتا اور اتنا ہی خیر خواہ ہوتا تو تمہیں خود حملے کی دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو دماکے میں اڑاتا اور دماکے میں اڑانا میرے صاف خودکشی ہے لیکن وہ تمہیں دے کر خود زنگی اور و متا کے مزے اڑانا چاہتا ہے تمہیں موت کے گاٹ اٹھا کر تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے اس لیے تم خوابِ غفلت سے بیدار ہو جاؤ گمرائی چھوڑ کر حق کے راہی بن جاؤ اپنے فائدے کی طرف واپس آ جاؤ اور اپنے اہل خانہ سمیت کسی کے لیے ابالے جان مت باگے ہوئے ٹولے کے پیچھے چلنے والے انعت اور ہردرمی اپنانے والے بغاوت و فساد کے لیے سرگرداں پھرنے والے کانوں پہ گراں گزرنے والی باتیں کرنے والے طبیعت پہ بھاری بول کہنے والے حکمران کی اطاعت سے دست بردار ہونے والے ملت کا شرازہ بکھیرنے والے توبہ سے تاخیر اور سستی کرنے والے تم جتنی تاخیر کرو گے اتنا ٹیڑھا پن زیادہ ہوتا جائے گا اپنے آپ کو تفرت سلیاں دینے سے گمراہی مزید بڑھے گی اس لیے اپنے آپ کو روک لو بصیرت سے کام لو رنگے ہاتھوں پکڑے جانے سے پہلے حق کی طرف رجوع کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور تمہارے چہرے سے ذلت برس رہی ہو لہذا جلدی سے توبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے خدشات عملی صورت اختیار کر جائیں اور اگر اپنی مرضی سے توبہ نہیں کرو گے تو پھر کڑی سزا کا انتظار کرو یہ امام صاحب کا پہلا خطبہ تھا دوسرا خطبہ اس میں بھی انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی ہم بیان کی اور نبی علیہ ساط اسلام کی رسول ہونے کی گواہی دی آپ کے اوپر درد و سلام پڑا پھر فرمایا کہ شام کے علاقے مزایا میں شام کا ایک علاقہ ایک شہر ہے کیا اس کا نام ہے وہاں پہ مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں ان کا محاصرہ کر دیا گیا ہے وہاں غذا نہیں پہنچنے دی جا رہی وہ کون لوگ ہیں صحیح عقیدے کے حامل سنی مسلمان ہیں ان کے بارے میں ہم سب کہہ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام کی جانب سے شام کے علاقے مزایا کا محاصرہ جسے عالمی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آج دنیا میں جنگل کا قانون نافذ ہے پوری قوم کو بھوک اور دہشت گردی کے زور پہ مقہور کیا جا رہا ہے خواتین بوڑھے بچے سب کے سب خوف و حراس بھوک بیماری اور سردی کی لپیٹ میں ہیں وہ دوا غذا بستر لحاف سے محروم ہیں شدید سردی میں سردی سے بچنے کے انتظامات سے محروم ہیں عالمی طاقتیں بھی خاموشی اور چپ سادنے کی وجہ سے ان دہشت گردانہ جرائم میں برابر کی شریک شمار ہوتی ہیں حالانکہ المناک مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں سنی علاقوں میں مساجد اور تعلیمی اداروں کو گرایا جا رہا ہے باثر شخصیات کو قتل کیا جا رہا ہے ان علاقوں کا محاصلہ کر کے وہاں کے مکینوں کو بھوک سے تڑپا کر مارا جا رہا ہے یہ ایک روزے روشن کی طرح عیا دلیل ہے کہ ان سب کا مشترکہ هدف سنی افراد ہیں اور سنی حکومتیں ہیں اور یہ کہ دشمن امت کے مابین خفیہ تعاون ہے نیز یہ کہ تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی اور تبدیلی کے نام پہ جلاوطنی پہ مشترکہ پالیسی جاری و ساری ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے حسب استاد گرم بستر ادویات کھانے کا بندوبست کرو ارب اور دیگر اسلامی حکومتیں بحدف منصوبہ بندی اور محاسے کے سامنے خاموش تماشائی مت بنے یہ امام صاحب کا خطبہ تھا اس کے بعد امام صاحب نے امت کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے سب کے لیے دعائیں کی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عبادات قبول فرمائے میرے وہ بھائی جو عمرے کے لیے آئے ہیں ان سب کی محنتی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں اللہ تعالیٰ نیک اولاد نایت فرمائے جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں مریض ہیں سب کو اللہ تبارک تعالیٰ شفا دے اور ہم سب کو اللہ تبارک رود قیامت نبی علیہ السلاۃ السلام کی شفات پانے کا اعزاز دے رود قیامت آپ کے ہاتھوں سے عہدے کوسر کا پانی پینے کا موقع نیت فرمائے اللہ کرے کہ قبر ہمارے لیے جنت بنے جہنم نہ بنے اللہ تبارک تعالیٰ تمام مرحومین کو معاف فرمائے ان کی جنت کو منور ان کی قبر کو منور فرمائے ان کی قبروں کو جنت بنائے ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اللہ تبارک تمام مسلمانوں کی جہاں بھی ہیں مدد فرمائے جن کے اوپر قرضہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو پر عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے قرآن پاک پڑھنے کی سیکھنے کی اس کی تلاوت سیکھنے کی توفیق نہایت فرمائی و ان والا الحمد اللہ اثر کے بعد انشاءاللہ وہ آگے درس ہوگا اثر کے بعد